بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے بِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی وَأَخْغَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی وقال الانسان ما لها اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے تحدث اخبارها اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے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 نئی مس کال ضرورت پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا نئی مس کال ضرورت اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا